پہنچا ہوں بالکل ابھی پہنچا ہوں کافی دیر سے باہر تھا اس وجہ سے تھوڑا سا لیٹ ہو گیا کیونکہ تھوڑا نہیں کافی لیٹ ہو گیا تیرہ منٹ لیٹ ہوں میں تیرہ منٹ لیٹ ہو گیا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم قاعدے چل رہے تھے معطل آئین کے قاعدے معطل عین کے قاعدے ہو چکے تھے اور معطل علام کے قاعدے جاری تھے معطل علام کے قاعدے تو ہم نے پڑھا تھا کہ جی پہلا قائدہ موتر لام کے قاعدے کے اندر پڑھ لیا تھا ہم نے کہ جو وعو کے آخری کلمہ میں ہو اس سے پہلے کسرہ ہو تو وہ واؤ یا سے بدل جاتا ہے جیسے کہ دوئی اصل میں دو ایوا تھا واؤ ہو اور ماں قبل اس کے کسرہ ہو تو وہ واؤ یا سے بدل جاتا ہے لیکن واؤ آخری کلمہ میں ہونا چاہیے تو دوئی اصل میں دو ایوا تھا اور رضی اصل میں رضی وا تھا تو وعو کو یا سے بدلا تو رضیہ ہو گیا نمبر دو قاعدہ جو واؤ کلمہ میں تیسری جگہ یا چوتھی جگہ یا اس سے زیادہ پر واقع ہو کل واؤ ہو کلمے میں تیسری جگہ پر ہو یا چوتھی جگہ پر ہو یا اس سے بھی زیادہ جگہ مطلب پانچویں جگہ پہ ہو بس یعنی یہ چیزیں چل رہی ہیں جو واؤ کلمے میں تیسری جگہ چوتھی جگہ یا اس سے بھی زیادہ پر واقعہ ہو اور ماقبل کی حرکت اس کے مخالف ہو ما کی حرکت اس کے مخالف ہو یعنی واؤ سے پہلے ذمہ اس کے موافق حرکت ہوتی ہے اگر وا سے پہلے ذمہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے مخالف حرکت ہے تو واؤ یا ہو جاتا ہے تو واؤ یا ہو جاتا ہے اور یا کو بصب فتح ما قبل الف سے بدلتے ہیں یا کو بصب فتح ماقبل الف سے بدلتے ہیں جیسا کہ یودہ اصل میں کیا تھا یود او تھا دیکھیں آپ ذرا یودھ او یودھ او تھا تو یہ واؤ کون سی جگہ پر ہے چوتھی جگہ پر ہے یہ واؤ کون سی جگہ پر ہے چوتھی جگہ پر ہے اور ماقبل کی حرکت اس کے مخالف ہے یعنی اس سے ماقبل ذمہ نہیں ہے بلکہ اس سے ما قبل فتح آ رہا ہے اس سے ما قبل فتح آ رہا ہے جب یہ ماقبل فتح آ رہا ہے تو اس کو کیا کریں گے یا سے بدلیں گے ٹھیک ہے اس کو کیسے بدلیں گے یا سے بدلیں گے تو کیا بن جائے گا یودھ آیو یودھ ایو بن گیا اچھا جب یہ یدھ آیو بن گیا تو اب آپ سمجھیں کہ یا متحرک ماقبل یا متحرک ما قبل مفتو والا قانون یا متحرک ما قبل مفتو تو یہ یدعا یا واو متحرک ما قبل مکتو تو یہ پہلے اس کو واو کو یہاں سے بدلا اور پھر اس قائدے کے تحت اور پھر کالا والے قانون کے تحت کیا کریں گے یا متحرک ما قبل مکتو تو اس کو الگ سے بدل دیں گے تو کیا پڑھا جائے گا یدعا آ ٹھیک ہے نا یدھ آ و سے کیا بن گیا یدعا آ اچھا جی یرزا اصل میں کیا تھا یرزا وہ تھا تو یُور تھا تو آپ دیکھیں گے واؤ کون سی جگہ کے اوپر ہے چوتھی جگہ کے اوپر ہے واؤ سے ماقبل کی حرکت اس کے مخالف ہے تو اس کو یا سے بدلیں گے تو کیا بن جائے گا یورزایو جب یورزایو بن جائے گا تو یا متحرک ما قبل اس کو الف سے بدل دیں گے تو کیا بن جائے گا یورزا یہ بن جائے گا یورزا ٹھیک ہے آپ سمجھ آئیے بات کہ یہ جھول کے سیگے جو پڑے جاتے ہیں تو یہ اس وجہ سے ہوتا ہے ہو جائے گا سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے میں جلى جلدی, جلدی چل رہا ہوں تو اس وجہ سے یہ نوقت آپ کہیں کہ نمبر تین جو الف اور واو جو الف اور واؤ اور یا کے آخر میں ہو جو الف اور واو اور یا کے آخر میں ہو اور وقف اور جیسے حال میں گر جاتا ہے دیکھیں یعنی کیا مطلب کہ آخر آخری ہر حرف, حرف علت ہو آخری ہر کیا ہو علت ہو یعنی واو الف یا میں سے کوئی ایک ہو واو الف یا میں سے کوئی ایک ہو اور آخر میں ہو جو الف واؤ اور یا کے آخر میں ہو یعنی الف یعنی واؤ الف یا وائے یعنی وائے حروفی علت جو ہیں یہ آخر کلمہ میں آ جائیں واؤ ہو الف ہو یا ہو آخرے کلمہ میں آ جائیں تو وقف اور جزم کی حالت میں گر جاتے ہیں اگر وقف کریں گے یا جزم آ جائے حالت جزمی کس نہ آتی تھی ہم نے پڑھا تھا پھیلے مظاہرے کے کی اوپر کیا آتے ہیں ان لم لمہ لام امر و لائے نہیں فیل کو کرتے ہیں جزم ان میں سے ہر ایک بے دغا ان لم ان لم لمہ لام امر و لائے نہیں بھی ان لم لمہ لام امر لائے نہیں یہ کیا افال جازم حروف جازم ہیں حروف جازم ہیں جو فیل مظاہرے کو جزم دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اگر الف واؤ اور یا آخر میں واقعہ ہوں تو وقف اور جزم کی حالت میں گر جاتا ہے جیسے کہ لم یخشا لم یرمی اور لم لمحو لم یکشا لم یرمی لم یادو اصل میں کیا تھا لم یکشا اصل میں تھا لم یکشا جب لم یکشا تھا الف تھا نا آخر میں الف تھا کھڑی الف ہے نا کھڑی زبر تو الف تھا تو جب حالت جزمی آئے گی تو کیا آ جائے گا جب حالت جزمی آئے گی تو اس قانون کے تحت کیا ہو جائے گا وہ گر جائے گا تو کیا بن جائے گا لم یکشا ایسے ہی کیا تھا لم یارمی تھا اصل میں تھا لم یار یا تھی آخر میں واقعات تھی تو حالت جزمی کے اندر کیا ہو جائے گی گر جائے گی تو کیا بن جائے گا لم یم یدو تھا اصل میں کیا تھا لم یدو تھا باؤ تھا آخر کلمہ میں تھا حالت جزمی آئی تو گر جائے گا تو کیا بن جائے گا یادو کیا بن جائے گا لم یادو ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا یہ قاعدہ بہت امپورٹنٹ ہے فیل مظاہرے کے عراب کے حوالے سے مجھے آپ لوگوں نے یاد بھی کرانا ہے کہ میں نے آپ کو پھیلے مظاہرے کے چار جو حالتیں ہیں وہ بھی بتانی ہیں پھیلے مظاہرے کے حوالے سے ایر کے تو یہ قاعدہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ گر جاتا ہے اب دیکھیے چوتھا قاعدہ چوتھا قاعدہ ناو کا سبق ہم انشاءاللہ شاء ساڑھے آٹھ بجے کے بعد کریں گے اس کو پہلے ناو کا سبق پڑھیں گے پھر اس کے بعد قرآن جی کا سبق پڑھیں گے ساڑھے آٹھ بجے میں اس رہا ہوں کے قاعدے نمبر چار جو واؤ اس میں فائل کے آخر میں ہو واؤ کیا ہو اس میں فائل کے آخر میں ہو اور اس سے پہلے قصرہ ہو تو وہ واؤ یا ہو کر گر پڑتا ہے وہ و یا ہو کر گر پڑتا ہے یہ بھی بہت آتا ہے قاعدہ کہتے ہیں جو اس میں فائل کے آخر میں ہو اور اس سے پہلے کثرہ ہو وہ واؤ یا ہو کر گر پڑتا ہے جیسا کہ داعین داعین اصل میں کیا تھا داعون تھا داون فاعل داعو فاعل ٹھیک ہے نا وزن اس کا کیا ہے دا ایون فا تو واؤ تھا اس میں فائل تھا نا اس میں فائل کے آخر میں تھا قبل اس کا کسرا تھا تو یہ واؤ گر جائے گا یہ واؤ گر جائے گا ٹھیک ہے تو یا ہو کر گر پڑتا ہے پہلے اس کو یا سے تبدیل کریں گے پہلے یا سے کیوں تبدیل کریں گے قاعدہ آپ نے پڑھا نا کہ جو پہلا قاعدہ پہلا قاعدہ پڑھا مطلب کے اندر کہ جو واؤ آخر کلمہ میں ہو اس سے پہلے کثرا ہو تو واو کو یا کرتے ہیں تو یہاں پہ وہی والا قاعدہ پہلے لگے گا دا سے کیا بنے گا دائیون بنے گا کیا بنے گا دائیون کو کس قاعدے کے تحت پہلے قاعدے کے تحت موتر نام کا پہلا قاعدہ کہ جو واو کلمے کے آخر میں ہو اس سے پہلے کسرا ہو تو وہ یا سے بدل جاتا ہے تو پہلے یا سے بدلیں گے جب یا سے بدلیں گے اب کیا ہوگا کہ یہ جی اس میں فائل کے آخر میں اس میں فائل کے آخر میں ہے ماں قبل کیا ہے ہے تو اس یہ بھی کیا ہو جائے گا دا سے کیا ہو جائے گا دایون سے وہ یا جو ہے نا وہ گر جائے گا ٹھیک ہے نا تو کیا ہو جائے گا وہ یا گر جائے گی جو یا, یا پہ پہلے کیا وہ اس پہ کثرا ہو تو وہ باؤ یا گر پڑتا جیسے داعین اصل میں کیا تھا دا ابون تھا اس کے اندر سے تھوڑا سا مجھے اس پہ جو لکھا ہوا قاعدہ مجھے تھوڑا سا اس پہ اختلاف ہے تو کیا ہوگا گرے گا کیسے گرے گا ایسے گرے گا اس کو لکھنا ایسے چاہیے تھا کہ یا کی حرکت گرے گی یا کی حرکت کیا ہو جائے گی گرے گی یا کی جب حرکت گر جائے گی نا دائیون تھا نا دائیون تو دیکھیں آپ کیا کریں آپ سمجھیں کہ گویا کہ نون تنوین کی وجہ میں نے نون بنا دیا اس کو نون آپ آخر میں لکھیں دائیون ای ایک منٹ ٹھہرے میں اس کو آپ کو لکھ کے دکھاتا ہوں تاکہ دا ای دیکھیں آ دا میں نے اس نون تنوین کو نہ اس طرح لکھ لیا نون کو ٹھیک ہے اسکائپ پہ بھی کوئی لکھ دے کیا ہو گیا دا ایون ہو گیا ٹھیک ہے یہ کیا تھا دا اب کیا ہوگا یہ یا کی حرکت گرا دیں یا کی حرکت گرا دیں تو جب یا کی حرکت گر جائے گی تو کیا بن جائے گا داعین داعین ٹھیک ہے تو جب ن نون پہلے سے ساکن ہے نون آخر میں کیا ہے ساکن ہے یا بھی ساکن ہوگی تو اب کون سا لگے گا التقاء ساکنین والا دو ساکن آ جب دو ساکن آ تو پہلا والا ساکن کو گرا دیں گے تو کیا بن جائے گا داعین کیا بن جائے گا داعین تو اب یہ جو نون تھا نا اس کو دوبارہ کیا تنوین کی شکل میں لکھ دیا تو آپ اپنی کتابوں میں دیکھیں تو تنوین کی شکل میں لکھا ہوا ہے نا بات سمجھ میں آئی ہے کہ سمجھ میں آئی ہے ٹھیک okay? ہے تو وا تھا دا تھا پہلا قاعدہ لگے گا دا بنے گا پھر یا کی حرکت کو گرا دیں گے یا کی حرکت کو گرا دیں گے تو کیا بن جائے گا دائین پھر یا گر جائے گا التقاش ثاکنین کی وجہ تو کیا بن جائے گا دا این دا این اس میں فائل کے سارے سیگے ایسے ہی آ ہوتے ہیں تو اچھا اب رام اصل میں کیا تھا رامی اگر یا ہو تو یا بھی گر جاتی ہے یعنی یا ہو تو باؤ کو یا کرنے کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ یہ یعنی یہ تو پہلے سے یا ہے اس لیے یہاں پہ تبدیلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو کیا تھا رامی یون تھا اصل میں کیا تھا رامی یون آخر میں یا پہلے سے ہی موجود تھا اب کیا کریں گے رامی یون تو جب رام یون تھا ہاں والن والن بھی اس میں فائل ہے والن والی, والی, والی کو والن والن ٹھیک ہے سارے کے سارے جو ہے نا کازن کا میں کرتا ہوں یون تھا رامی یون تھا رامی یون ٹھیک ہے رامی یون تھا یا گر جائے گا تو کیا بن جائے گا یا زما گر جائے گا یا کا تو رامین رامین التقائے ساکنین آئے گا یا گر جائے گا تو کیا بن جائے گا رامین رامین یہ بن جائے گا رامین ٹھیک ہے نیچے تنوین آ جائے گی ہو گئی بات ایسے ہی سارے قوانین کے اندر ایسے ہی اس میں فائل کے اندر یہ ہو رہا ہے اور یہ یاد رکھنا یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے میں نے بتایا ناقص کے اندر جو ہے نا اول تو صرف لوگوں کو آتی تھوڑی ہے اول تو صرف آتی تو تھوڑی اگر سر آتی ہے جس کو تھوڑی بہت تو اس میں فائل کے اندر جو ہے نا جن کو آتی بھی ہے تو وہ ان کے بھی دانت دانتوں کو پسینہ آتا ہے پھر ناقص کے اندر ناقص کے اندر ناقص کے اندر جا کر جن کو آتی بھی ہے تو ان کے بھی دانتوں کو پسینہ آتا ہے پھر کہ وہ مشکل ہے ناقص کے قوانین اور تو اگر آپ کو قوانین یاد آتے ہیں اور آپ کو اجرا ہوا ہوا ہے پھر آپ تعلیلیں کر کے آپ فوراً نکال لیں گے بھئی اس کی اصل کیا تھی یہ تھا کیا اصل میں اگر یہ قوانین یاد ہوں اور اسے انگردانے وغیرہ یاد کریں تو کوئی پوچھے آپ سے جی کازن کیا تھا ٹھیک ہے اور یہ کیا چیز اب کزات قزات کازن کی جمع آتی ہے کزات ابھی تعلیل کیا ہوئی ہے اس میں کیا تھا کیا نہیں پتہ ہوتا بس یہ جی کزات قازن کی جمع کوزات ہوتی ہے بھائی کیوں ہوتی ہے تعلیل بتائیں ٹھیک ہے جی تو یہ ہم نے چار قاعدے پڑھ لیے اب انشاءاللہ نماز کے بعد ساڑھے آٹھ بجے انشاءاللہ شاء کا سبق آ, یعنی عوامل الناحب عوامل الناح اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر قرآن عید کا سبق انشاءاللہ شاء <تصفيق> اللہ جی السلام علیکم السلام <فرق> عقفیہ <تصفيق>